إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله

وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس على الضعفاء ولا على المرضى

ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله وما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تبلوا

و عیونهم تفیض من الدمع حسنا الا یجدو ما یقول موترم سامعین ہم نے اپ کے حضرات کے سامنے سورۃ توبہ کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں آیت نمبر 91 اور آیت نمبر 92 آج انشاءاللہ اسی ان دونوں آیاتوں پر ہم گفتگو کریں گے

ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے نصیحت کا وجوب اور نصیحت کی فردیت بیان فرمائی ہے نصیحت سے مراد وہ اردو والا لفظ نہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وادو نصیحت گرچ وہ بھی اسی معنی میں ہے لیکن نصیحت کہتے ہیں کہ انسان

بھلائی کا خیر خواہ ہو ہمیشہ بھلائی چاہے غیروں کی ہمیشہ انسان بھلائی چاہے ہمدردی چاہے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے ان کے کام آنا چاہے کسی بھی صورت سے ان کو نقصان نہ پہنچائے عربی زبان اس کو کہا جاتا ہے نسخ اور نصیحہ یعنی انسان اپنی جانب سے اللہ کی مخلوق کو

دوسروں کو آ, دوسروں کا خیر خواہ ہو ان کا ہمدرد ہو ہمیشہ ان کا بھلا چاہے کبھی ان کا برا نہ چاہے ہمیشہ ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے اس کو عربی زبان میں نصیحہ کہا جاتا ہے اسلام میں اس کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ

اور امام بخاری رحمۃ علیہ کے علاوہ بہت سارے اہل علم نے جریر بن عبداللہ البجلی جو مشہور صحابی ہیں ان سے روایت کیا کہتے ہیں کہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت اللہ الہ اللہ و انّا محمد الرسول اللہ و عیقہ و ایتا

و سم وق و نس مسلم حضرت جاوید بنابد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں کہ ہم نے نبی علیہ صلیٰ علام کے دست مبارک پر بیعت کیا بایا ہم لوگوں نے نبی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا کس بات پر بیعت کیا

چیزوں پر نمبر ایک ہم نے بیعت کیا علا علا شہادت الہ الا الا شہاد اللہ نمبر دو وَأَنَّ محمدًا رسول اللہ. نمبر تین وہ اقام نمبر چار وہ ایتا نمبر پانچ وہ سم اور نمبر چھ وہ نسخ مسلم کہتے ہم نے

نبی علیہ سراسام سے ان چھ باتوں پر بیعت کیا بیعت کا مطلب وعدہ کیا کہ کبھی ان کی خلاف وردی نہیں کریں گے وہ چھ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک ہم نے نبی علیہ سراس شام سے بیعت کیا چھ چیزوں پر پہلی چیز یہ ہے اللہ شہادت اللہ اللہ اللہ اس بات پر بیعت کیا

کہ ہم اقرار کرتے ہیں اور مرتے دم تک اس پر قائم رہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے یعنی اللہ تعالی کی وحدانیت پر ہم نے بیعت کیا نمبر دو ون محمد رسول اللہ اور اس بات پر ہم نے بیعت کیا دوسری چیز جس پر ہم نے بیعت کیا وہ یہ تھی

کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور پیغمبر ہیں نمبر تین وہ قام <الصلاح> تیسری چیز جس پر ہم نے بیعت کیا وہ یہ تھی کہ ہم برابر نماز کی پابندی کریں گے نماز ترق نہیں کریں گے چوتھی چیز جس پر ہم نے نبی علیہ السلام سے بیعت لیا وہ تھی و عیتا عزا

زکوات ادا کرنا اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں صاحب حساب بنا دیا ہے ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو ہم برابر زکوٰۃ ادا کریں گے کبھی زکوات ای زکوات سے روبردانی نہیں کریں گے ہمیشہ پابندی کے ساتھ ہم اپنے مال کی زکات نکالا کریں گے نمبر پانچ جس پر ہم نے بیعت کیا

و سم جو ہمارا حاقع میں وقت ہوگا ہم اس کی ہر اچھی بات کو سنیں گے اور ہر اچھے معاملے اچھی چیز میں ان کی ہم اطاعت و فرما برداری کریں گے نمبر, نمبر چھ جس پر ہم نے بیعت کیا جو خاص طور سے آج ہمیں بتانا تھا وہ یہ وہ نس اے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم نسخ

یعنی خیر خواہی کا معاملہ کریں گے ہمیشہ ہم اپنے بھائیوں, ہم ہمیشہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بھلائی چاہیں گے کبھی کسی مسلمان بھائی کا ہم برا نہیں چاہیں گے کوشش یہ ہوگی ہم اس کے خیر خواہ رہیں ہم کبھی اس کے بدخواہ نہ بن سکیں ہمیشہ اپنی ذات سے اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے اسے نقصان دینے سے اپنے آپ کو بچائیں گے

یہ اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے کتاب ایمان میں روایت کیا ہے اور بڑی اہم حدیث ہے کہ اس میں نبی علیہ اللہ کے صحابی نبی علیہ صحابہ سے فرائض پر پابندی سوچیں اہم فرائض کیا ہے اسلام کے ارکان اشد اللہ, اللہ علام محمد رسول اللہ و اقاصل

ای یہ ارکان اسلام میں سے ہیں نبی علیہ السلاح اس پر بیعت کر رہے ہیں ارکان اسلام پر بیعت کر رہے ہیں تو ارکان اسلام کے ساتھ دو چیزوں پر اور بیعت لے رہے ہیں تو ان کی بھی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے

اسلام نے ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ بنا رکھا ہے اسی لیے فرائض کے ساتھ ان کو ملا دیا ہے اور دونوں چیزیں کیا ہیں نمبر ایک وقت اپنے ہاکی میں وقت کی بات کو سنو اچھی باتوں کو سنو اور ان پر عمل کرو

ان کی اتعاط کرو ان کی مخالفت نہ کرو ان کے خلاف خروج نہ کرو اور ان کی ٹانک پکڑ کر کے کھینچنے کی کوشش مت کرو اور دوسری چیز ان ارکان اب اسلام کے ساتھ جس کا بیان ہے وہ ہے مسلم ہر مسلمان کے ساتھ ہم خیر خواہی کریں

اب ذرا سوچیں جریر بین رضی اللہ عنہ کی حدیث پر غور کریں کہ جس سے اندازہ لگتا ہے کہ نصیحت کا اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کتنا بڑا اونچا مقام کتنا بڑا مرتبہ کتنا بڑا عمل ہے اور اس کا کیا مقام اور مقام اور رتبا ہے

دیکھیں یہی صحابی اب جلید بن ابد اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلاح صاحب سے اس بات پر کیا تھا, کس طرح سے انہوں نے عمل کر کے دکھلایا کہ ہر ہر معاملے میں ہم مسلمان بھائیوں کے خیر خواہ ہیں کبھی اپنے کسی مسلمان بھائی کا برا نہ چاہیں اچھا جنوں یاد رکھے کسی بھی مسلمان کا برا نہ چاہیں چاہے اچھا ہو یا

برا ہو نیک ہو یا بد ہو لیکن کبھی بھی مسلمان کی آپ بدخواہی نہ کریں اور اگر آپ سوچیں اس بات کو اور واضح طور پر سمجھنا چاہیں تو ذرا دیکھیں بخاری اور مسلم اس حدیث پر ذرا غور کریں اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ جس میں نبی رہست صلاف شاہ نے فرمایا ان سراخوا کا ظالمن او مظنوبا

ان سراخوا کا غالماً و مظلومہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہے تب بھی مدد کرو اور مظلوم ہے تب بھی مدد کرو جو ہم بتانا چاہتے تھے خیر خواہی کا معاملہ یہ ایسا اہم فریدہ ہے کہ آپ کا مسلمان بھائی چاہے اچھا ہو یا برا

ہر حال میں فرد ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ بنیں آپ اس کی خیر خواہی کریں اس, کا, اس کی بھلائی چاہیں اس کا برا نہ چاہیں اس حدیث سے بات اور وعدے ہو جائے گی है? کہ آپ نے شاپ مایا ان سرآخا کا ذالمن او مدلوما اے مرد مومن ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے تمہارا بھائی ظالم ہو یا

مظلوم ظالم ہے جب بھی اس کی مدد کرو اور مظلوم ہے جب بھی اس کی مدد کرو شہاب کرام نے کہا یا رسول اللہ ہاد مظلوم ظالم یہ مظلوم تو ٹھیک ہے مظلوم کی مدد کرنی چاہیے اس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بچایا جائے اس کی مدد کریں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ فرما رہے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو

اور مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو تو فما بارود ظالم ہم ظالم کی کیسے مدد کریں ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ کیا کریں ظالم جس پر سلم کرائیں ہم لوگ بھی ظالم کے ساتھ مل کر کے مظلوم پر ظلم کریں کہ اس کا مطلب ہوگا مظلوم کی مدد کرنا یہ تو بالکل معلوم ہے ظالم کی مدد کریں وہ کیسے

آپ نے شرمایا مظلوم کی مدد تو سمجھتے ہو کیسے کرنا ہے ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم کرنے سے روک دو اتنی بڑی حدیث ایسی حکیمانہ بات ظالم کے ساتھ خیر خواہی کرو ظالم کے ساتھ بھلائی کرو اور ظالم کے ساتھ بھلائی کیا ہے اگر وہ کسی کو قطر کرنا چاہتا ہے کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے

تو کوشش کر کے اس کو اس گناہ سے بچا لو اس کو سمجھاؤ اس کو بتاؤ اس کا ہاتھ پکڑ لو اسے روک لو تاکہ کسی پر ظلم نہ کر سکے آنے فرمائی یہ مظلوم کی خیر خواہی ہے اور مزلو یہ ظالم کی خیر خواہی ہے اور یہ ظالم کا ظالم کی مدد ہے اس حدیث کو سامنے رکھنے کے بعد

بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں نسخ یعنی نصیحت کا خیر خواہ اور بھلائی کا کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے کہ اچھے برے ایک نیک آدمی ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کریں اور ایک گنہگار ہے اس کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا ہے ہم اس کے ساتھ بھی بلائی کریں برے کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے اس کو برائی سے روکیں اس کو سمجھائیں توبہ کی رقبت دلائیں

اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس کی بھی خیر خواہی ہم کریں کہ وہ سمجھائیں کہ بھائی نماز پڑھو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اداب قبر سے ڈرائیں وعید اور اقام سے ڈرائیں یہی اصل میں اس کے ساتھ کیا ہے خیر خواہی ہے تو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نسخ مسلم

چھٹی بات جس چیز کی جس پر ہم نے نبی علیہ اللہ سے بیعت کیا وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ ہم نصیحت یعنی ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کریں کسی کا ہم برا نہ چاہیں ہمیشہ اپنے بھائیوں کا ہم بھلا چاہیں اور کس قدر صاحب کرام نے خیر خواہی کر کے دکھایا

یہی امام جزیر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ جس کی حدیث آپ لوگوں کو ہم سنا رہے ہیں کہ بایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم على شہادت اللہ الہ الا اللہ وان رسول اللہ

وہ اقام و عتا عزا و سم اے وقت مسلم کرنے کے بعد زندگی بھر انہوں نے غیروں کی خیر خواہی کیسے کی کس قدر ہمیشہ لوگوں کا بھلا چاہا کبھی انہوں نے کسی کا برا نہ چاہا اگر کوئی بھلائی اپنے حق میں ہے

لیکن دوسرے حق میں وہ بھلائی بری ثابت ہو رہی ہے تو اپنے حق میں بھلائی کے بجائے اس کو اس, کی اس کے ساتھ بھلائی کی اس کو نقصان اور خسارے سے بچا لیا شنان یہی جاوید میں عبداللہ رضی اللہ تالانا جو حدیث جس کی حدیث میں نے سنا ہے

امام طبرانی رحمت اللہ لے اپنے موشم کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جاوید بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ نما کو ایک مرتبہ گھوڑے کی ضرورت تھی گھوڑا خریدنا تھا انہوں نے اپنے غلام

اپنے خادم کو کہا یہ جاؤ بازار سے کوئی گلا, کوئی گھوڑا اچھا دیکھ کر کے خرید لاؤ میرے لیے گئے غلام بڑا تیز و ترار تھا بڑا چالاک تھا حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جریب بن عبد اللہ رضی اللہ تالان پر بھروسہ بھی کرتے تھے الحمد للہ خیر خواہی کا عالم یہ تھا کہ ان کا غلام جب مارکیٹ میں گیا

اور جانے کے بعد دیکھا کہ ایک بہترین گھوڑا ہمارے آقا کے لائق دکھ رہا ہے اس سے بات کیا کہا یہ گھوڑا کتنے میں بیچو گے اتنے میں اتنا نہیں دیں گے کاخر میں آ کر کے گلام نے گھوڑے کو تین سو درہم میں پٹا لیا کہ تین سو درہم ہم دیں گے اس نے کہا ٹھیک کہ ہے تین سو درہم میں اپنا گھوڑا آپ کو دے دیتے ہیں

کہا, کہا تین سو درہم دے اور گھوڑا لے جائیں کہا نہیں ہمارا ہم پیسہ لے کر کے نہیں آئے ہیں ہم آقا کی طرف سے خریدنے کے لیے آئے ہیں آپ اپنا گھوڑا لے ہمارے ساتھ چلیں آقا کے سامنے گھوڑا باندھ دے اور وہیں آپ کو تین سو گرام کیش دے دیتے ہیں اپنے گھوڑے کی رقم دے کر کے واپس آ جائیں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم

گھوڑا اور گھوڑے کے مالک کو لے کر کے پہنچ گیا گھوڑا بڑا پسند آیا حضرت اللہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ تم نے کتنے میں یہ گھوڑا خریدا کہا ہم نے بہت مناسب ریٹ میں خریدا ہے کہا کہ کتنے میں کہا تین سو گرام میں میں نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے ہم اور آپ اگر ہوتے تو فوری طور پر کہتے بھائی اس میں کچھ اور دس درہم کر دو

دو پتی ہے چلو تو دو سو نوے لے لو دو سو پچاس لے لو کچھ لیکن شریر براغ دلہ جنہوں نے نبی علیہ سلاۃ اسلام سے اس بات پر بیت کیا تھا کہ وہ کل

ہمیشہ ہم مسلمان کی خیر خواہی کرنا کریں گے کبھی کسی مسلمان کا نقصان نہیں ہونے دیں گے ہمیشہ خیر خواہ ہوں گے بدخواہ نہیں ہوں گے بن جریب بن عبداللہ نے کہا اچھا بہت اچھا کیا تم نے اپنے نوکر کو بٹھایا اور اپنے غلام کو بٹھایا اور گھوڑے کے مالک کو بلایا کہا تم نے گھوڑا کتنے دے بیچا تا تین سو دن

تبھی بے ارب اے میں اس گھوڑے کو تم چار سو دن میں بیچو گے وہ سوچتا ہے کہ پاگل ہوگا یہ کہیں بھائی یہ تو پاگل ہی ہوگا ہر آدمی جو ہے خریدتا ہے تو چیز گٹاتا ہے وہ بولے کیا کر رہا ہے بڑھا وہ بھی معامل پورا ایک چوتھائی بڑھا دیا تین بجائے چار سو کہا اس نے سر مزا کر رہے ہیں کہا نہیں نہیں صحیح بتاؤ

لے لیں گے کہا ٹھیک ہے پانچ سو میں بیچو گے اسے کہا کہ ہاں ہاں رہا تو ہمیں لینے میں کیا ہے کیا چلو پانچ سو میں دے دو پھر کہا تبھی یہ ستارہ آجا بتاؤ چھ سو میں کہا انشاءاللہ دے دیں گے وہ تو تین سو میں ڈبل قیمت پا رہا ہے دیکھو

اللہ دنیا میں نبی کے فرمان پر جو مسلمانوں نے عمل کر کے دکھا دیا ہے دنیا میں کوئی اپنے پیشوا کی ایسی اتباع پیش بتا نہیں سکتا صرف نبی کے چاہنے والوں نے نبی کی اتباع کی کیوں ان کو معلوم تھا نبی کی پیروی ہی میں امیری نجات ہے نبی کی پیروی ہی میں رب کی خوشنودی اور رضا ہے نبی کی پیروی ہم کریں گے ہمارے گناہوں کی مغفرت اور

بخش ہے اور سمجھتے تھے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی بھلائی رب نے نبی کی فرما برداری میں رکھا ہے اسی لیے کہا چکی کہ چھے تو لے لوں گا تھوڑے کہا اچھا بتاؤ گھوڑے کو خوب دیکھا اوپر نیچے دائیں بائیں بے سب نہیں اتنی سات سو میں تم بیچ سکتے ہو سات سو پسند ہے کہا بالکل صرف گھوڑے پہ نگاہ ڈالی تو کہا کہ دیکھو

تمہارا گھوڑا آٹھ سو کا ہم خریدیں گے نو گلاب نے کتنے کا خریدا تین سو اور یہ بڑھاتے بڑھاتے کتنے لے گئے یعنی سمجھ ڈبل کر دیا یعنی جو قیمت تھی اس کی ڈبل کتنی بات کیا ہو گیا ارے ایک سو اور دیتے سیدھے نو سو ہو جاتا بھائی تیگنا کر دیا انہوں نے تقریبا بہرحال

گرام کو بڑا گستایا مجھ کو کس لیے بھیجے کیا کھل گئے ہوتے خریدنے کے لیے میں تو اس کو تین سو میں پٹا کر کے لایا پانچ سو بڑھا کر کے آٹھ سو آپ نے اس کو دے دیا اور کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے ہر آدمی جریل کے کو مرامت کرتا ہے بھائی اگر آپ کو نہیں پسند تھا ان کا خریدنا اس کا سودا تو آپ نے بھیجا کیوں اس کو خود جا کے خریدے ہوتے اور یہ کون سا تو گئے کہ

بیچارہ لینے والا تین سو میں دے رہا ہے اور آپ دینے والے کتنے دے رہے آٹھ سو دے رہے میرا ہاتھ دیکھو میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کیا تھا یہی حدیف پڑھ کے سنائی کیا بیعت کیے تھے

وہ عنا محمد اور رسول اللہ وہ کام السلام وہ اٹا دکان و سم وپا وسلم ہم نے چھ باتوں پر نبی علیہ سے بیعت کیا تھا اور یہ بیت بھی بیت بھی کیسی کہ کی ہر اچھے باتوں پر بیت کیا تھا ان میں چھٹی بات تھی کہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہ کرنا

ہر لے کلے مسلمین ہر مسلمان کا خیر خواہ رہنا تو بات اصل یہ خیر خواہی کے پر میں نے بر کیا تھا اور خیر خواہی یہی ہے کہ یہ میرا گھوڑا اگر ہوتا اور میں بیچنے کے لیے جاتا تو آٹھ سو سے کم میں اس کو نہ بیچتا ہو سکتا ہے کہ بھولا بھالا ہو جو اس میرے تیر سرار غلام نے تین سو میں پٹا لیا

ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کوئی مجبوری رہی ہو کہ چلو بھائی کام نکل جائے ابھی جتنا مل رہا ہے بے سو کام چلاؤ اپنا ہو, ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی رہی ہو تو خیر خواہش کرنے پر ہم نے اللہ کے رسول سے بیعت کیا ہے

اور نبی کے فرمان کا تکادہ یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں اور جتنے میں یہ گھوڑا ہے کا میرا گھوڑا ہوتا تو میں آٹھ سو کو بیچتا جو میں نے اپنے لیے پسند کیا وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا دنیا میں اس کا ریکارڈ کوئی اس کی نظیر اور مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا بہت زیادہ خیر خواہ ایک بات اور ہمیں یاد آئی ان کے مطابق

انہوں نے جو بیک کیا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی خیر خواہی کر کے دیکھا ابھی آپ نے دیکھ لیا ایک عام سی چیز اہل علم نکل کرتے ہیں اور رکھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عمر فاروق نے نماز پڑھائی رہا دیکھو کس طرح سے ہمیشہ خیر خواہی میں ہے خیر خواہی ہمیشہ ہر مسلمان کی عزت کی جائے

اور اس کی توہین ہے اس کو شرمندگی سے بچایا جائے ذرا دیکھو کس قدر عمر فاروق خوش ہوئے فیصلہ سن کر عمر فاروق رضی اللہ نے نماز پڑھائی نماز کے اندر کسی مسلی کی ہوا کھاری ہو گئی لیکن مارے شرم کے بے اٹھ کر کے نہ وہ بیٹھا رہ گیا اور لوگوں نے محسوس کیا کہ ہاں کسی کا وضو ٹوٹ گیا سلام پھرنے کے بعد

عمر فاروق رضی اللہ و تعالیٰ سے لوگوں نے کہا عامر المومنین آپ کے پیچھے جتنے نماز ایتھے ان میں سے کسی کا وضو ٹوٹا لیکن کوئی وضو کرنے کے لیے نہیں گیا عمر فاروق نے کہا لازمی چیز ہے نماز آپ پڑھ رہے ہیں نماز وضو ٹوٹ گیا اب نماز پڑھنا آپ کے لیے حلال نہیں سب میں کھڑا ہونا آپ کے لیے جائز نہیں آپ جائیں

وضو کریں اور پھر لوٹ کر کے آئیں آپ کو جو نماز کا حصہ ملے پڑھ لیں باقی جو چھوٹے جو رہ جاؤ اس کی آپ بعد میں تکمیل کریں امام کے سلام پھیرنے کے بعد عمر فاروق کو بڑا غصہ آیا اٹھے کس کا وضو ٹوٹا تھا اسی وقت اٹھے اور جا کر کے وہ وضو کرے

بیچارا مارے شرم کے سب لوگ جب نیت کوئی دیکھ نہیں رہا تھا اس وقت نہیں اٹھ کر کے گیا تو اب عمر فاروق بھرے مجمے میں کہتے خیر اسی میں ہے کہ اٹھے جا کر کے وضو کرے ورنہ اس کی خیر تھی کس کا وضو ٹوٹا کون یہاں بیٹھا رہ گیا وہ بےچارہ سب نیچے کی یہ کسی کو پتا نہیں ساؤ شرمندہ ہے پریشان آ لے عمر فاروق کا چلاد اترے خوف بھی ہے سارے لوگ پریشان کرتے عمر فاروق

آخر کیوں نہیں اٹھتا وہ انسان جس کا ٹوٹا ہوا تھا کیوں بیٹھا رہ گیا وہ سارے لوگ ڈانٹ ہیں جریب بن عبد اللہ رضی اللہ ہو عنہ جنہوں نے نبی علیہ سلاۃ اسلام کے دستے مبارک پر کیا کہ کی ہمیشہ ہر مسلمان کی بھلائی جڑنا ہر مسلمان بھائی کا خیر برنا کبھی اپنی ذات سے کسی کے مار جان عزت کو نقصان نہیں پہنچانا ہمیشہ اس کے, اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا

یا امیر المومنی میرا ایک مشورہ ہے اگر قبول کریں تو وہ تو اچھا ہوگا ورنہ آپ کی مرضی ان کی ذہانت جریبی رحمد کی وہ کیا ہے کہ بولو کیا رائے دیتے ہو کہا میرا خیال ہے کہ آپ ایک آدمی کو ڈانٹنے کے بجائے آپ حکم دے دیں جتنے لوگ نماز پڑھیں اور آپ بھی چلیں سب لوگ دوبارہ وضو کریں واہ دیکھو

آپ بھی اٹھیں اور جتنے نماز بھی ہیں سب چل کر کے وضو کریں اور وضو کر کے پھر آپ ایک مرتبہ نماز پڑھا دیں عمر فاروق نے اس سے کیا فائدہ ہوگا دوبارہ سب کو تکلیف دے کہا بات اصل یہ ہے وہ بےچارہ شرمندگی سے بچ جائے گا

اور اس کے وہ وضو کرے گا کسی کو پتا نہیں چلے گا وہ شرمندگی سے بچ جائے گا اس طرح سے فرض نماز ہوگی اور ہم سارے لوگ پڑھیں گے تو وضو کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور نفلی نماز کا بھی ثواب مل جائے گا عمر فاروق اچھل پڑے نعمت سید تو ان تفل اسلام وہ کن نعمت سید تو کن تفل جاہ

ارے جریل کسب کا آدمی تو ہے جاہیت بھی سردار تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی سرداری تیری باقی رہ گئی کیوں یہ بڑے اونچے مرتبے کے صحابی دے کو جریل بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے نبی رہے تو بڑے خوبصورت تھے یہ بڑے حسن جمال والے

اور دوسرے کی قوم کے سردار باعزت تھی اسی لیے جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے پہلی مرتبہ تو دروازہ کھلا مجلس میں آنا چاہے تو پوری مجلس بھری ہوئی تھی مجلس مطلب کمرہ جو تھا سب بھرا ہوا تھا

ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور جو تاٹ وغیرہ چٹائی وغیرہ بچھا دی گئی تھی وہ سب بالکل بھر گئی تھی جری رضی اللہ تعالیٰ آئے دروازہ جب کھول کر کے داخل ہونے چاہے تو جہاں وہ دروازہ کھولنے کی جگہ ہوتی یہاں مٹی پڑی ہوئی تھی کچی زمین

اسی جگہ وہ بیٹھ گئے نبی علام نے اس کو پسند نہیں کیا آپ نے جب دیکھا کہ جریر آ کر کے پیچھے زمین پر بیٹھ گئے اپنا چادر اٹھایا اور اٹھا کے پکڑا جریر تم اس زمین پر بیٹھو اس چادر پر بیٹھ جاؤ پھر آپ نے فرمایا لوگو یاد رکھو یہ اپنی قوم کا سردار آیا ہے اس کا اثر تم قریب قوم انفاکر منہ

جس مرتبے کا انسان تمہارے یہاں آئے اسی کے شاعن شان اس کی عزت و احترام اکرام بھی کرنا

نبی رہو آن, ان کی عزت کرو جب بھی تمہارے پاس کسی قوم کا باعزت آدمی آئے تو تمہارے یہاں آ کر کے نہ ہو بلکہ وہاں باعزت تھا تو تمہاری مجلس میں بھی اس کو عزت ملنی چاہیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ فیصلہ سنا تو فوراً انہوں نے کہا نعمت سید انت فی الاسلام اسلام وہ نعمت سید و نعم کن جاہلی

جی تمہارا بڑا کمال ہے جاہلیت میں بھی بہترین فیصلہ کرنے والے سردار تھے

اور اسلام جب میں جب یاد ہے جہاں مسلمانوں کے درمیان بھی تم بہترین سردار اور بہترین فیصلہ کرنے والے ہو ہو بھی حضرت بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ایک خیر خواہی تھی کی ایک موقع پر اپنے مسلمان بھائی شرمندہ ہو رہا تھا اس کو ضلعت اور رسوائی شرمندگی سے بچایا اوور فاروق رضی اللہ تاران عنہ کہا ہاں بھائی اب اس کو اکیلے کو نہیں کہتا ہوں بلکہ سب لوگ جاؤ دوبارہ وضو

لوگوں نے وضو کیا پھر دوبارہ امر فاروق نے نماز پڑھائی اس پردہ پوشی ہو گئی اور سب کو نفل نفل وضو کرنا اور نفل نماز پڑھنے کا مل گیا تو یہ بڑے خیر خواہی کا ہے کہ بڑی خیر خواہی کیا کرتے تھے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا خیر خواہ بنائے اب اسی لیے امام برمی رحمت اللہ میرے بھائیوں یہ کوئی معمولی فریدہ نہیں ہے

یہ بہت بڑا فریدہ ہے جس کو آج ہم مسلمانوں نے بالا اطاق رکھ دیا ہے امام ترمیدی رحمت اللہ نے اپنی سنن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند نہیں بسند صحیح نکل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر شانت رمایا الدین و النسیحہ

دین وسیحا دین و تین مرتبہ آپ نے فرمایا اد دین و ان اے لوگوں یاد رکھنا جو دین اسلام ہم لے کر کے آئے ہیں اس دین کی بہت بڑی خوبی یا اس دین کی سب سے بڑی خوبی ہے کہ یہ دین جو ہے خیر کا دین ہے یہ ہمدردی کا دین ہے پورے لوگوں کو فائدہ پہنچانے

دین ہے یہ وہ دین ہے جس میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا خیر الدین نسا

تین مرتبہ آپ نے جب آپ نے تین مرتبہ فرمایا اے لوگو و و و و نبی علیہ شام کا کسی چیز کو تین مرتبہ بیان کرنا یہ بڑی حیرت کی حیرت میں لوگوں کو ڈال دیا کرتا تھا اس لیے صحابہ کرام نے کہا یار منہیا

یا رسول اللہ کس کے لیے کس کی خیر خواہی ہم کریں کس کی خیر خواہی کرنے کا نام کس کی بھلائی کہنے، چاہنے کا نام دین ہے پھر نبی علیہ اللہ خیر خواہی کسی ایک چیز کی نہیں ہے خیر خواہی ان کی کرنی ہے نمبر ایک للہ اللہ تعالی کے خیر خواہ بن جاؤ سب سے پہلے تو کس کے خیر خواہ بنو تو اللہ بہادو للہی اللہ کے خیر خواہ بن جاؤ

اللہ کی خیر فاہی کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے ذات پر اللہ کی صفات پر بدلا خود ایمان رکھو

دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے بندے جو کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے ہوں ان کو اور جو اللہ تعالی کے بدخوا بن چکے ہیں اللہ کی خدائی گیروں کو دے رہے ہیں یہ سب سے دوسری دوسری خیر خواہی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اللہ تعالیٰ کا خیر خواہ بنائیں یعنی توحید کی دعوت دیں

تیسری خیر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ ہمیں حکم دیا نہ فرمانی نہ کیا جائے آپ اس کی فرما، آپ فرما برداری کریں اللہ کی اعتعاد کریں یہ تیسری خیر خواہی ہے چوتھی بڑی عدیم ترین خیر فاہی. اللہ رب العالمین کی یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کی ذات

اللہ کی صفات پر اللہ تعالیٰ کی عبادات پر اگر کوئی کچھ اعتراض کرتا ہے تو سب سے بڑا فریدہ یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کو دور کریں اور اس کے اعتراضات کا جواب دے کر کے ہم اللہ تعالی کی ذات کو پاک ثابت کر دیں

اسی طرح سے اللہ تعالی کی ایک اہم ترین خیرخواہی یہ ہے اللہ کے اللہ کی خیرخواہی میں سے ایک عظیم ترین خیرخواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب دین ایک ہی ہے انت دین ہے انداح الاسلام

اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام ہی اسلامی بہترین دین ہے اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ تعالیٰ کو قبول اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے <تصفح> اس لیے اب اسلام کے خلاف جتنے پروگنڈے کیے جائیں اسلامی آکام پر جتنے اعتراض کیے جائیں اسلام کے خلاف جتنی زہر افشانی کی جائے ان تمام چیزوں سے اسلام کے تمام چیز ہم ہماری کوشش ہونے

چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے اسلام کو ہم بری بتائیں اور واضح کرنے کی نہیں دنیا میں قیامت تک قیامت تک کے لیے دین اسلام سے بہتر دین اور دنیا اور آ دونوں میں کامیابی کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے سب سے پہلی اللہ کو نے فرمایا پھر فر والے کتاب ہی اللہ کے کتاب کی خیر فارم

یعنی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی خیر خواہی کتاب پر ایمان رکھیں کتاب پر پڑھیں کتاب پر عمل کریں کتاب کو سیکھیں اولاد کو سکھائیں لوگوں کو سکھائیں یہی اللہ تعالی کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی ہے نمبر تین والے امت

مسلمات ائمہ مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہ کی جائے لیکن وہ چیز یاد رکھیے گا چاہے اچھے ہوں یا برے ان کی خیر خواہ کی جائے اچھے ہوں تو ان کے حق میں دعا کی جائے اور اگر برے ہوں تو ان کے ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اگر ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے

تو کم سے کم ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی ان کے حق میں سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی سمجھ عطا کر دے اللہ تعالیٰ انہیں نیک امار کی توفیق رسی فرمائے اللہ تعالیٰ ان سے جو نقصان پہنچ رہا ہو اللہ تعالیٰ اس سے ان کو روک دے اور امت اور ملک کے لیے ان کو خیر خواہ اور ہمدرد بنا دے نمبر نمبر چار

خیر خواہی اول اہم مت المسلمین او اہم وہ آم عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی کرنا ہر مسلمان بھائی وہ آپ کے خیر خواہی کا محتاج ہے آپ اس کے خیر خواہی کریں اس کی ہمدردی کریں ہمیشہ اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں کبھی اس کو نقصان نہ پہنچائے امام مسلم رحمت اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نے بھی

حضرت ما حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اور تقریباً یہی ملتے جلتے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ رمایا ان سا دینانسی اندین نسح اے کو یاد رکھنا دین اسلام خیر خواہی ہی اصل دین اسلام ہے خیر خواہی ہی دین اسلام ہے خیر خواہی ہی کرنے کا نام دین ہے

اسلام ہے لوگوں نے قاللے میں نہیں آیا رسول اللہ اللہ رسول کس کے ساتھ تو آپ نے فرمایا اللہ کے لیے اللہ کی کتاب اللہ کی خیر فواہی کرو اللہ کے کتاب کی خیر فواہی کرو اللہ کے رسولوں کی خیر فواہی کرو آئی مت المسلمین کی خیر فواہ اور دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں کی خیر فواہی کرو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کا خیر خا برائے کہا جاتا ہے

بعض لوگوں نے کہا کہ اس پوری امت میں سب سے اونچا مقام بلکہ پوری دنیا جب سے اللہ تعالی نے دنیا بنایا ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی انبیاء علیہ مساسام کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے ابو بکر صدیق کا سوچو ابو بکر صدیق سے بڑا اونچا مقام کسی کا نہیں اب

افضل الناس بعد الانبیاء انبیاء کے بعد سب سے اونچا مرتبہ رکھنے والا ابو بکرے صدیقی کہتے ہیں ما فاق عبو بکر اے لوگ سن لو ما فاق کابو بکر اللہ ما فاق قابو بکر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسو میں ہی ولا بسلا

ور بے جہاد ہی اے لوگوں یاد رکھو امبیا کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر کو جو ملا اور محمد سلم کے ایک دو ساتھی نہیں تھے ابو بکر کے علاوہ ہزاروں ساتھی نبی احتلاح شام کے اور تھے جو ابو بکر سے زیادہ نبی الحتلاسام کے پاس رہا کرتے تھے بساؤ کا یاد رکھو ابو بکر صدیق

تمام انبیاء کے بعد ساری امتوں پر اور اس امت میں محمد سلم کے صحابہ اور ساتھیوں پر آخر ابو بکر کو جو سب سے اونچا مقام و مرتبہ حاصل ہوا جو فوقیت حاصل ہوئی تو کان کھول کر کے سن لینا ما فاق ابو بکر ان میں صداطن ابو بکر اپنے نماز کے ذریعے دنیا میں سب سے بڑے نہیں بنے ولا بے صداقت ان

ابو بکر اپنے صدقے کی وجہ سے سارے صحابہ پر اونچا مقام حاصل نہیں کیے ولا بے جہاد جہاد کے ذریعے ابو بکر کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا ولا کنفا کا وشی قلب ہی اصل میں ابو بکر کو جو یہ مقام و مرتبہ دنیا میں حاصل ہوا وہ اس چیز کی بنا پر جو ابو بکر کے دل میں تھا

لوگوں نے پوشا ابو بکر کے دل میں کیا تھا کہا ابو بکر کے دل میں دو چینے تھی اللہ دونوں سے ہم ساتھیوں کو نواز دے کہتے ہیں ما فاق ابو بکر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے سلا بے سلاة ولا بے صداقت ولا بے جہاد ولیکن فاق بے سین کان فی صدر قلبہی

دن کے اندر یہ دو چیزیں کی ان دو چیزوں کی بنا پر ابو بکر جو ہے کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حاصل کر لیے وہ دونوں دو چیزیں کیا ہیں نمبر ایک کانا الحب ابو بکر نے زندگی میں جس سے بھی محبت کیا تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا صرف اللہ کی رضا کے لیے

اور اگر اندازہ لگانا چاہیں تو اس طرح سے لگا سکتے ہیں جس دن جب فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰوں نے دیکھا کہ سارے لوگ سارے کفار و شوقین بھی پرس نبی رہسام کے پاس دوڑے آ رہے ہیں بیعت کر کے کلما پڑھ رہے ہیں اپنے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں کوئی اپنے باپ کو لے کے دوڑا آ رہا ہے

کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی ماں کو لے کے دوڑا آ رہا ہے کوئی اپنے دادا کو اٹھائے کندھے پر بیٹھائے لے کر کے چلا آ رہا ہے صدیق اکبر سبر نہ کر سکی نبی رہے لوگوں سے بیعت لینے میں مشغول سے صدیق کے اکبر بازو سے نکل اٹھے چلے گئے کچھ دیر کے بعد نبی رہ نے دیکھا تو سارے لوگ موجود ہیں لیکن ابو بکر جو ہیں وہ گائےب ہیں ابو بکر گائب

پوچھا کہاں گئے ابو بکر بس لوگوں نے کہا جہاں سے اٹھے اور کہاں گئے معلوم نہیں تھوڑی انتظار ہوا تھوڑی دیر میں اپنے باپ ابو کو کو کندھے پر بٹھائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالا نے چلے آ رہے اولا کر کے نبی الحثراستان کے سامنے بیٹھا دیا اور کہا یا رسول اللہ کہ میرے والد کلمہ پڑھنے کے لیے مسلمان ہو رہے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں ان کو کلمہ پڑھائیے

نبی علیہ السلام عزت افزائی تا... کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر اس عمر میں اپنے والد کو تم کیوں یہاں زحمت دیے لے کر کے آئے ذرا انتظار کرتے فرصت پانے کے بعد ہم خود تمہارے والد کے پاس چلے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی عزت افزائی تھی یہ تو ہوگی پھر جب کلمہ پڑھ کر کے ابو کو ہافا اسلام لا چکے اب ابو بکر زارو قطار رو رہے ہیں زارو قطار رو رہے ہیں اللہ رسول نے پوچھا ابو بکر

کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ تمہارا باپ مسلمان ہو گیا ابو بکر نے کیا کہا یا رسول اللہ اللہ کی قسم یہ میرے باپ جو مسلمان ہو رہے ہیں خوشی ہے لیکن اس سے ہزار گنا زیادہ خوشی ہوتی جبکہ آپ کے چچا ابو تالی مسلمان ہو گئے ہوتے۔ آرے کیوں؟ اس وقت تمہیں زیادہ خوشی کیوں ہوتی کہا کہ بات اصل یہ ہے

میرے باپ مسلمان ہوئے تو ہمارا دل خوش ہوا اگر ابو تالی مسلمان ہو گئے ہوتے تو آپ کا دل خوش ہو جاتا تو جس چیز سے آپ کا دل خوش ہو جائے وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس چیز سے جس سے ابو بکرا کا دل خوش ہو ایک پہلی چیز تھی دوسری چیز جو ابو بکر کے دل میں تھی جس کی بنا پر سب ساری دنیا پر فوقیت حاصل کر لیے کہا گیا کہ

نس ہو لے کل ابو بکر جیسا امت کا خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں گزرا انبیاء کے بعد انبیاء کے بعد کسی نبی کا امتی اس کے امت کے خیر خواہ گزرے ہوں گے لیکن ابو بکر جتنا بڑا خیر خواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا گزرا ہے اتنا خیر خواہ کائنات میں کوئی نہیں گزرا

خیر خواہی اور خود بلی اللہ کی برکت سے ابو بکر دنیا کے تمام لوگوں پر فوقیت لے گئے ورنہ روز نماز پڑھنے والے تو ابو بکر سے بھی زیادہ صحابہ موجود تھے میرے بھائی بہت بڑا فریدہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بوڑھوں اور جوانوں کے لیے نیکوں اور بروں کے لیے ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ

خیر خواہی ہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی اللہ اکبر رب العالمین نے شاخ فرمایا جو آیتیں میں نے پڑھی تھی سورت التوبہ کی دو آیتیں بہت اونچا مقام مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے

اور اس آئےت کی روشنی میں کہا جاتا ہے مجبوری کے بنا پر سارے فراہت ہو جاتے ہیں لیکن خیر خواہی کرنا ایسا فریدا ہے یہ بیماری کمزوری بڑھاپے پن لگڑے لولے ہونے کے باوجود بھی یہ خیر خواہ ختم نہیں ہوتی آپ پر نماز فرض ہے جماعت سے پڑھنی چاہیے آپ بیمار ہو گئے بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں

فرصت مل گئی نماز ادا ہو گئی ایک انسان ایک انسان ایسا ہے اس پر گشی تاری ہوئی جب عمارت بستر پر پڑا ہوا ہے ہزاروں فرائض ترک کر دے رہا ہے لیکن خیر کا فریدہ نہیں ترک کر سکتا چنانچہ چترا دیکھیں نبی علیہ سرات و کے پاس جنگ تبوک کے موقع پر

جنگ تبوک کے موقع پر نبی علیہ خان کے پاس کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت ہے جہاد کا شوق ہے اسلام کی سربلندی کے لیے جان دینے کی کا جذبہ ہے لیکن آپ اتنی دور جہاد پر جا رہے ہیں کہ سواری کے بغیر وہاں تک نہیں جا سکتے اس لیے اگر آپ میرے پاس سواری نہیں ہے

اگر سواری کا انتظام کر دیتے تو میں بھی چلا جاتا نبی علیہ السلام نے کئی لوگ ایسے آئے اکٹھا ہو گئے لوگ اللہ رسول نے میں نہیں میں پھر جہاد میں نہ جاؤ تم میرے پاس کوئی سواری کا انتظام اس وقت نہیں ہو سکتا تمہارے لیے اللہ کے رسول نے جب انکار کر دیا تو وہ لوگ اپنی غربت اور اپنی فقر و محتاجگی گی

اور اپنی گریبی پر آگ رونے لگے آنسو نکل گئے اب وہاں بیٹھنا بھی بیکار تھا جب واپس لوٹے تو روتے روتے ان کی داڑیاں جو ہیں تر ہو گئی تھی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے اور ایک ہی افسوس کر رہے تھے رب آپ نے مجھے اتنا گریب بنایا کہ اتنے بہترین موقع پر ہمارے ہمیں سواری کا ہمارے لیے سواری ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا

رب آپ نے ہمیں غریب نہ بنایا ہوتا تو میں بھی سواری پر بیٹھتا ہے اور رومیوں سے لڑنے کے لیے جہاد پر مدینے سے نکل جاتا جہاد کے لیے مدینے سے نکل جاتا اپنی غربت اپنی مجبوری اور فقر و محتاجگی پر روتے ہوئے واپس چلے گئے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں آیت نہ دل کی علی الضعفائی ولا علی ماروتا

ورا دور الف حردان رسول اندھوں پر اندھوں پر کمزوروں پر مجبور پر اور وہ لوگ جو اللہ اپنے مال کے ذریعے جہاد غریب ہونے کی جی وجہ سے جہاد میں شریک نہیں ہو سک رہے ہیں

اللہ نے آیت داد کی تین قسم کے لوگوں پر کوئی مداحقہ نہیں کوئی گناہ نہیں یہ تحاد میں نہیں گئے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں ان پر کوئی گناہ کوئی حرج نہیں ہے بشرتے کی ادا نسہول اللہ و رسول ہی بشرط کی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ ہوں

اتنا تو سوچتے رہے اللہ نبی کی حفاظت کرنا اللہ تعالی دین کو بچانا کافنوں پر ہمارے بھائی جو لڑنے کے لیے گئے ان کو غلبہ عطا کرنا اگر اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے

اندھے ہیں چلنے کے لائق نہیں ہیں راستہ طے نہیں کر سکتے لگڑے اور لولے ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ہیں وہیں مجبوری میں معذوری میں بستر پر پڑے ہوئے خطرناک بیماریوں میں کروت بدلنا مشکل ہے وہیں لیتے لیتے بھی اگر دل میں اللہ اس کے رسول کی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں

تو بستر پر بیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالی کے ہاں ان کو کوئی گنا نہیں ملے گا کیوں خیر خواہ ادان اللہ و رسول اللہ رب العالمین فرمایا ماں المحسنین امین سبیر لا فرماتے یہ محسنین میں ہے اطلاع دیکھو

اپنے خیرخواہی کے جذبے کی بنا پر گھر کے بستر پر بیٹھے ہیں لیکن اللہ نے ان کو گنے گا نہیں بلکہ کیا بتایا ماں المحسنین یہ محسنین ہیں یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں بہرحال آئے ان کا مقام و مرتبہ سمجھئے نا ایک معذور لوگوں کا طبقہ تھا جو لڑنے کے لائق نہیں تھی

سفر کرنے کے لائق نہیں تھے ماروا بستر پر پڑے ہوئے ہیں اندھے ہیں چل چل پھر نہیں سکتے لیکن اپنے جگہ پر بیٹھے, بیٹھے بیٹھے بستر پر کیا کرتے تھے اللہ اس کے رسول کے دین اور اسلام کے خیر خواہ تھے بستر پر بیٹھے ہیں لیکن اچھا سوچ نہیں ہے خیر پاہی کا جذبہ ہے اللہ اکبر اب ان کا ان کے ساتھ اللہ نے اور کیا کیا

ذرا سنیں نبی علیہ راسام جب جنگ کے تبوک سے واپس کے تبوک کے موقع پر کیا ہے واپس آ رہے تھے تو آپ نے ساتھ رایا ایک موقع پر ذرا سنو لقد خلف تم بل اے ہمارے مجاہدوں اور اے ہمارے صحابیوں

جو مدینے سے نکلے روم تک گئے ایک مہینہ وہاں عیسائیوں سے چیتن کرتے رہے اور ایک مہینے کے بعد بھوکے پیاسے واپس آ رہے ہو ایک مہینہ جانا اور ایک مہینہ آنا اور اتنا لمبا سفر آرف اللہ کا تو نفقت ولا قطعتم

واد نیلن وکل شراک اے لوگ تمہارے تم نے اپنے پیچھے مدینے میں کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے وہ بستر پر ہیں اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھنا وہ اللہ اس کے رسول کے خیر خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں

وہ گھر بستر پر پڑے ہوئے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں لیکن یاد رکھو پورے اس سفر میں شروع سے آخر تک ما ماں من تمق تم نے جو اپنا مال خرچ کیا ہے ولا قطعتم تم یا تم نے کہیں راستہ طے کیا ہے جتنے قدم تم نے اٹھائے ہیں اور

بڑی عجیب سے بات ودا نین تم منا یا دشمنوں سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے لیکن یاد رکھنا وہ بیٹھے مدینے میں ہیں لیکن جو تم نے مار پورے سفر میں خرچ کیا یا جو تم نے تکلیف اٹھائی ہے یا دشمنوں سے جو تمہیں پریشانیاں مش... لاحق ہوئی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا مدینے میں بیٹھنے والے سارے لوگ جو معذور ہیں

سرا کو اجرے تمہارے ساتھ اللہ نے بیٹھے بیٹھے ان کو بھی اجر ثواب میں شامل کر رکھا ہے پیسہ ایک نہیں خرچ کیا ان گریبوں نے لیکن خیر کے جذبے نے ان کو تم نے جو خرچ کیا جتنا ثواب تم کو دیا اللہ نے اتنا ہی ثواب ان کو بھی دیا ہے کہ یہ خیر خواہی کا مقام مرتبہ ہے بخاری اور مسلم کے روایت ہے

ہند ولوین اقوامن اقوام ماں کتا تم واد وڑا سر تم سیرن اے لوگ تم یہاں آئے ہو دو ڈھائی مہینے گزر گئے مدینے میں تم نے کچھ اپنے ایسے بھائیوں اور بہنوں کو معصوری کو تم نے گریبوں کو چھوڑا ہے لیکن یاد رکھنا ماں کتا تم وادی

تم جہاں جہاں جتنے قدم مدینے سے اٹھائے تھے تبوک تک اور تبوک کے واپسی میں اور جتنی مشقتیں یا جتنی پریشانیاں تم نے اٹھایا ہے اللہ نے سارے تمہارے نیک کاموں میں ان معذوری نے مدینہ کو بھی تمہارے ساتھ شامل کر دیا اجر ثواب میں تمہارے جہاد کے اندر یا رسول اللہ کئی کو بالمدینہ کچھ لوگوں نے کہا یا رسول

وہ ہمارے اجم ثواب میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں وہ مدے سے اپنے گھروں میں مدینہ میں بال بچوں میں بیٹھے ہیں ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا ہم تین مہینے پریشانی اٹھا کر جتنا اجم ثواب پائے اگر ہمارے اجو ثواب میں وہ بھی شریک ہے جو گھروں میں بیٹھے رہ گئے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہوا کیسا محمل مدینہ انہیں کیسے ہمارے ساتھ عجر میں شامل کیا جا سکتا ہے وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔

اور ہم, ہم تبوک کے اندر ہیں آنے فرمایا نام نام تم ہمارے سفر میں ہو اور وہ مدینے بیٹھے لیکن ہاد رو وہ اپنے اندر بڑا شوق و جگبا رکھتے ہیں دین کی خیر خواہی ہے اللہ اس کے رسول کے خیر خواہ اور تحقیق ہے

ادر کی بنا پر اگر وہ تمہارے ساتھ شریک نہیں ہے تو خیر خواہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اجر ثواب میں ان کو شامل کر دیا ہے پھر آپ نے صورت الطبہ کی تحت راوت کی بہرحال کہنے کا مقصد ہے میرے بھائیو ہمیں اپنے تمام مسلم بھائی اور بہنوں کے لیے خیر اللہ کا خیر رسول کا خیر کتاب اللہ کا خیر خواہ کی سنتوں کے خیر خواہ اپنے حکمرانوں کے خیر

اور اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لکھے خیر خواہ ہوں کیسا بھی ہو لیکن خیر خواہ ہم پر ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھائیوں کا خیر خواہ بنائے باقی ان شاء اللہ آئندہ آکور قولی یاد آب اسفی اللہ بنکلاتی